اللہ سبق من یا تلی من کون ہا یہ الفتو نوجوان لڑکے لمبے یا علیو اے علی ہا جمع ہے ہارا کی جس طرح دس کی جمع استعمال ہوتی ہے اسی طرح عربی زبان میں ہزا کی جمع ہا ا جمع ہے الفتا کی جمع ہے کی یہ لمبے لڑکے کون ہیں اے علی ہوں تو لابن وہ نئے طلبا ہیں طلاب جمع ہے طالب کی اور جد و جدید کی من این وہ کہاں سے ہیں وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ہم من امریکہ وہ امریکہ سے ہیں احم مجتہدون کیا وہ محنتی ہیں نہ جی ہاں مجتہدون وہ محنتی ہیں ما ان کے نام کیا ہیں اسماؤم ان کے نام یاسر و ذکر و موسا و عبداللہ یاسر اور ذکر اور موسا اور عبداللہ ہیں من ہا ارجالو ہا ا جمع ہے ابھی ہم نے بتایا ہاجا کی ارجالو جمع ہے ار کی الکسارو جمع ہے الکسیرو کی ہا یہ دیز کے معنی میں ار آدمی الک چھوٹے قد کے اور یہ چھوٹے قد کے آدمی کون ہیں ہم حجاجن وہ حاجی ہیں حاجن کی جمع حجاجن من ع ہم وہ کہاں سے ہیں وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں باز ان میں سے بعد چین سے ہیں و من اور ان میں سے بعد جاپان سے تعلق رکھتے ہیں اصد کاست کا جمع ہے صدیق ان کی مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں راہب ال الحت امی میس وہ میس کی طرف گئے ہیں تمارین و تمرین کی جمع مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک حول تبدیل کیجیے المبتہ مبتدا کو فی کل ہر ایک میں منل جمل آتی آنے والے جملوں میں سے اللہ جم ان جمع کی طرف یا منع کریں گے آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجیے نیچے سب جملے اسمیاں سے تعلق رکھنے والے جملے ہیں اور جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں پہلے کو کیا کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں خبر پڑھ چکے ہیں ہم کہ مبتدا اگر واحد ہو تو خبر بھی کیا استعمال ہوتی ہے واحد مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی کیا استعمال ہوتی ہے جمع مثال مثال ان طالب یہ طالب علم ہے ہاضا کو جب ہم جمع میں تبدیل کریں گے ہاضا کی بجائے ہا کہیں گے تو ہا طالب نہیں کیا استعمال کریں گے طلاب یہ طلبہ ہیں تاجر ان یہ تاجر ہے ہا الاجارن یہ تاجر ہیں ہاد حاجن یہ حاجی ہے ہا ا یہ حاجی ہیں یہ حجاج ہیں ہادا رجولن یہ آدمی ہے ہا الا رجالن یہ آدمی ہیں جمع اسی طرح سب کے ساتھ ہاد کی جگ پہ کیا آتا جائے گا ہا ابار بڑے چھوٹے کسارن چھوٹے قد کے تیوال لمبے اولادن لڑکے ابنا ان بیٹے پامن چچے شوف ان بوڑھے زیوف مہمان ذوف ان جمع ہے ضعیف کی مہمان زما او کلاس فیلوز فکرا او جمع ہے کی غریب فکورا اغ یا او غنیجن کی جمع مالدار ازدا او دوست اطب وا او ڈاکٹر فط یات الجم فتن کی اور اخواط الجم ہے اخن کی جس جمع کا واحد مذکر ہو ہم پڑھ چکے وہ جمع بھی عربی زبان کی گرامر میں کیا استعمال ہوتی ہے مذکر اور جس جمع کا واحد مانس ہو وہ جمع بھی کیا استعمال ہوتی ہے معانس پھر سنیے جس جمع کا واحد مذکر ہو وہ جمع عربی زبان میں کیا استعمال ہوتی ہے مذکر خا اس کے آخر میں گول تھا ہی کیوں نہ ہو پڑھ چکے ہم تحصیل القرآن میں ملا اصدقاؤ جمع صدیقن کی اطبا تبیب طبیبن کی فتیت جمع فتن کی اخوت جمع اخن کی ہم بتا رہے تھے کہ ملا فرشتے یہ جمع ہے کس کی ملکن کی اور ملکن کیا کی ہے مذکر اس میں مونس والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ملائے کے آخر میں گولتا ہے اس کے باوجود بھی یہ لفظ کیا استعمال ہوگا عربی زبان کی گرامر کے مطابق مدکر ملائے مذکر مدکر ہے فتح تن نوجوان لڑکے یہ لفظ مذکر ہے اخواطن اخن کی جمع بھائی ان المؤمنون میں نونا بھی مدکر ہے بہنوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے آگے چل کر وہ لفظ آئے گا جدو جمع ہے جدید ان کی نئے مدرسونا اساتذہ مہند سونا فلاحونا کسان مجھ نہ مسلمونا مسلمان تمرین رقم عفنان مشق نمبر دو حوول تبدیل کیجیے المفرادات اللہ مفرادات سنگل الفاظ ان مفرادات کو یا ترجمہ کر لیجئے ان الفاظ کو اللہ جو تحتا ان کے نیچے خط تن خط ہے لائن ہے ان الفاظ کو جن کے نیچے لائن ہے یا بامحاورہ ترجمہ کریں گے خط کشیدہ الفاظ کو تبدیل کیجیے الا جمو جمع کی طرف جمع, جمع کی جمع کیا ہے جمع جمع میں تبدیل کیجیے کما جیسا کہ ہوا وہ مولزہ واضح کر دیا گیا ہے فل مثال مثال میں جس طرح کے مثال میں وضاحت کر دی گئی ہے مثال کیا ہے من ہاد رجول یہ آدمی کون ہے اب ظاہر ہے جب ار کو جمع میں تبدیل کریں گے ارجالو کہ کے تو پھر اس کے ساتھ ہادا نہیں کیا آئے گا ہا ا مین کی جمع مین من کے ساتھ دس تو نہیں آتا دیز دیز مین الرجلو کے ساتھ ہادا اور الرجالو کے ساتھ ہا ا جس طرح ہم نے بارہا بتایا جس طرح دس کی جمع دیز اسی طرح ہادہ کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے ہا کہنا ہو یہ آدمی کون ہیں جمع میں تو کیا کہیں گے من ہا اولا ارجالو ہوا حاج جن وہ حاجی ہے کہنا ہو وہ حاجی ہیں تو ہوا کی جگہ پہ آ جائے گا ہم جس طرح ہی کی جمع دے اسی طرح عربی زبان میں ہوا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے ہم ہم ہو جاجن وہ حاجی ہیں آگے آپ تبدیل کرتے جائیے من اینا ہاض طالب ہوا من الہندی من عین ہاد طالب یہ طالب علم کہاں سے ہے کہاں سے تعلق رکھتا ہے هو من وہ ہندوستان سے ہے اب جمع میں تبدیل کرنا ہو اور کہنا ہو یہ طالب علم کہاں سے ہیں یہ طلبہ کہاں سے ہیں وہ ہندوستان سے ہیں تو ہادہ کی جگہ پہ کیا آ جائے گا ہا ا طالب کی جگہ پہ کیا آ جائے گا اط تو کیا کہیں گے مین این ہا ات اور آگے ہوا کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا ہم. ہم من پھر سنیے من اینا ہا ات اللہ ہوم من ال تاجر الکبیر بڑا تاجر کہاں ہے ہوا پھر کی وہ بازار میں ہے وہ مارکیٹ میں ہے کہنا ہو بڑے تاجر کہاں ہیں تو ا تاجروں کی جگہ پہ آ جائے گا اتارو اور الکبیرو کی جگہ پہ ال این بارو عینجار ال کی بڑے تاجر کہاں ہیں کہنا ہو وہ مارکیٹ میں ہیں تو کیا کہیں گے ہم فی کے یہ دونوں جس طرح کا موصوف مجبور اسی طرح کی صفت کبائر کبیرت ان کی جمع ہے ہاں جی عین المدرس الجدید نیا استاد کہاں ہے ہوا اند المدیری وہ پرنسپل کے پاس ہے کہنا ہو نئے اساتذہ کہاں ہیں وہ پرنسپل کے پاس ہیں تو کیا کہیں گے المدرسو کی جگہ پہ المدرسون اور الجدید کی جگہ پہ الجدیدونا بھی آ سکتا ہے اور الجدو بھی بعض الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں پڑھ چکے ہم جن کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں جمع سالم بھی اور جمع مکسر بھی مثلاً صغیرن چھوٹا اس کی جمع صغیر بھی آتی ہے اور سغارن بھی کبیر بڑا اس کی جمع کبیرون بھی آ سکتی ہے اور کبار بھی اسی طرح جدید اس کی جمع جدیدا بھی آ سکتی ہے اور جدودن بھی عرب زیادہ تر جدیدہ کی بجائے جدودن استعمال کرتے ہیں جدودن سے پہلے علی فلام آ جائے تو کیا ہو جائے گا الجدودو عین المدرسون سون نئے اساتذہ کہاں ہیں کہنا ہو وہ پرنسپل کے پاس ہیں تو کیا کہیں گے ہوا کی بجائے ہم ان دل مدیر اینا طالب الجدید نیا طالب علم کہاں ہے اوا فل فصلی کیا وہ کلاس میں ہے اگر کہنا ہو نئے طلبہ کہاں ہیں اور پوچھنا ہو کیا وہ کلاس میں ہیں پھر کیا کہیں گے ہمارے سامنے لکھا ہوا ایت اللہ نئے طلبہ کہاں ہے اور آگے پوچھنا ہو کیا وہ کلاس میں ہیں جمع ہوا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا فل فصلی احاد طالب غنی یون آج کی سبق ذرا آج کی مشق ذرا مشکل ہے احاد طالب غنی یون آ کیا ہاد طالب یہ طالب علم غنی مالدار ہے لا جی نہیں ہوا فقیر وہ غریب ہے اگر زیادہ طلبہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو کیا یہ طلبہ مالدار ہیں اور کہنا ہو جی نہیں وہ غریب ہیں پھر کیا کہیں گے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہار کی جمع کیا ہے ہا اور ہا جو ہے یہ ہمیشہ ہا ہی رہتا ہے آخر میں اس کے زیر ہی آتی ہے آپ یو نہیں کہہ سکیں گے ا ہا ات ہا ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے ہا ا زیر کے ساتھ کیونکہ یہ مبنی ہے یہ کیا ہے مبنی ہے احاط اللہ اغن یا او کی جمع اغنی یا احاط اللہ اغن یا او کیا یہ طلبہ مالدار ہیں ابھی ہم نے کہا اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو اگر ات کے آخر میں پیش ہے اگن یاؤ کے آخر میں پیش ہے تو پھر ہا اخر میں زیر کیوں ہے تو ہم نے کیا کہا یہ لفظ ہمیشہ استعمال ہی کس کے ساتھ ہوتا ہے زیر کے ساتھ یہی اس کی اصلی شکل ہے یہی اس کی تبدیل شدہ شکل ہے یہی حالت رفع ہے یہی حالت نصب ہے اور یہی حالت جر ہے اس طرح کے اسموں کو کیا کہتے ہیں مبنی تو یہ مبنی ہے اس کے آخر میں پیش نہیں آ سکے گی جی نہیں وہ غریب ہیں جی نہیں وہ غریب ہیں جمع لا ہم فوکا لا ہم فوکا وہ او غریب ہیں ہم ضمیر ہے اور ضمیریں بھی کیا ہوتی ہے مبنی ہم اسی طرح استعمال ہوگا آگے دیکھیے من حاضر راجو یہ آدمی کون ہے ہوا ضعیفن وہ مہمان ہے اگر دو سے زیادہ آدمی کھڑے ہوں بتائیے اگر دو آدمی کھڑے ہوں اور پوچھنا ہو یہ دو آدمی کون ہیں پھر کیا کہیں گے من ہا در من ہا را دو سے زیادہ ہوں پھر کیا کہیں گے جس طرح ہم نے کہا دس کی جمع دیز اسی طرح ہارا کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے ہا پھر ان کی طرف اشارہ کر کے ہارا بھی نہیں کہیں گے ہاضانے بھی نہیں کہیں گے کیا کہیں گے ہا اور اراجولو کی جگہ پہ کیا آ جائے گا ار من ہا ار رجالو یہ آدمی کون ہیں ہوا ذائفن ایک آدمی کے لیے ہوا ضعیفن وہ مہمان ہے زیادہ کے لیے کیا کہیں گے ہوا کی بجائے کیا آ جائے گا ہم اور ذیفن کی جگہ پہ رویو ہم ہوم رویو مہمان رویو اس کی جمع آگے دیکھیے لی اخن کبیر میرے لیے یا ترجمہ کریں گے میرا ایک بڑا بھائی ہے ہوا طالب ان آتی وہ جامعہ کا طالب علم ہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈینٹ ہے بل جامع آتی بی کا مانا یہاں میں بھی کر سکتے ہیں کا بھی کر سکتے ہیں ہر زبان کی اپنی پریپوزیشن ہوتی ہے کہنا ہو میرے بڑے بھائی ہیں وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں تو لی تو اسی طرح رہے گا میرے اخن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا اخوتن اخن کی جمع کیا ہے المؤمنون انخوتن لی اخوتن کبیرون کی جمع ابھی ہم نے کہا کبیرونا بھی استعمال ہوتی ہے اور کبار بھی اور اب زیادہ تر کبیرونا کی بجائے کیا استعمال کرتے ہیں کبار لی اخوت ان کی بارن میرے بڑے بھائی ہیں یعنی بڑی عمر کے مجھ سے بڑے ہیں ہوا طالب ان ہوا کی جگہ پہ جمع کے لیے کیا آ جائے گا ہم اور طالبن کی جگہ پہ تو لابن ویسے کا ویسا ہی رہے گا ہم لابن بل وہ یونیورسٹی کے طلبہ ہیں طالب علم ہیں اخوانن بھی آ سکتا ہے اخن کی دوسری جمع کیا ہے اخوانن اخوانن یہ اپنی دولت کو فضول ضائع کرنے والوں کو قرآن پاک نے کیا کہا اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی ہیں ان کے دوست ہیں وہ ان کے قبیلے کے لوگ ہیں ان کا امر مسلمان کے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں اینا صدیق کا آپ کا دوست کہاں ہے وہ لائبریری کی طرف گیا ہے اگر کہنا ہو آپ کے دوست کہاں ہیں وہ لائبریری کی طرف گئے ہیں تو صدیق کی جمع ہے اسد اینا آپ کے دوست کہاں ہیں کہ اصدقاؤ کا او اصل میں یوں ہے لیکن حمزہ کے اوپر اگر پیش ہو تو حمزہ کے نیچے لکھنے میں وہ آ جاتی ہے جس کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا پھر سنیے حمزہ کے اوپر اگر پیش ہو تو حمزہ کے نیچے کیا لکھ دیتے ہیں وہ جس کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا بعض اوقات واؤ کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا وہ پڑھنے میں نہیں آ رہی ہوتی ہماری اپنی اردو زبان میں بھی مثلا خود یو لکھنا چاہیے میں نے خود اسے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے لکھ لکھتے کس طرح ہے واؤ کے ساتھ خود لیکن پڑھتے کیا ہیں خود کبھی آپ نے کسی کو اپنے گھر پہ خوش آمدید اس طرح لکھا ہوا دیکھا ہے واؤ کے ساتھ ہی لکھتے ہیں خوش لکھا ہوتا ہے پڑھتے کیا ہیں خوش تو واؤ کا بعض اوقات پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا لکھنے میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں جس کو اینا اسد او کا اوکا نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اینا اسد او کا اوکا آپ کے دوست کہاں ہیں؟ جی اس کو کہتے ہیں حمزہ کی کرسی یہ واو حمزہ کی کرسی کے طور پہ یہاں استعمال ہوئی ہے آپ کے دوست کہاں ہیں؟ کہنا ہو وہ لائبریری کی طرف گئے ہیں جمع رحابا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا آگے ہے محمد لہو ابن صغیرن. محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے یہاں محمد کسی عام آدمی کا نام ہے نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس یہاں مراد نہیں ہے محمد ان لہوبن سہیرن محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے طالب ان فلم دورا وہ سکول میں طالب علم ہے کہنا ہو محمد اس کے چھوٹے بیٹے ہیں وہ سکول میں طالب علم ہیں پھر کیا کہیں گے محمد ان لہو ابن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا اب اور ان اور صغیر ان کی جگہ پہ سگار ان اب موصوف ان صفت ہے جس طرح کا موصوف اسی طرح کی صفت اب موصوف ان اگر جمع میں ہے تو اس کی صفت بھی کیا استعمال ہوگی جمع محمد ان لہو اب نا ان اگر کہنا ہو وہ طالب علم ہیں جمع ہم تو سکول میں فل مدورا سہتی ہوم تو اللہ بن فل مدورا ساحتی ازمیلو کا مجھتا ہے دن آ, کے آ کا آپ کا کلاس فیلو مجھتا ہے دن محنتی ہے کا مجھتا ہے کیا آپ کا کلاس فیلو محنتی ہے نہ مجھتا ہے دن جی ہاں وہ مہنتی ہے کہنا ہو کیا آپ کے کلاس فیلو جمع محنتی ہیں جی ہاں وہ محنتی ہیں پھر زمیل کی جمع کیا ہے زما او اور اسی طرح یہاں نیچے وا آ جائے گی حمزہ کے اوپر پیش ہو تو لکھنے میں اس کے نیچے کیا آ جاتی ہے واؤ جس کو کیا کہتے ہیں حمزہ کی کرسی ازما از لا او کا مجھتا نعم ہم نام جی ہاں وہ محنتی ہیں تمرین رقم سلا مشق نمبر تین حضیف مضاف کیجئے یا اس کا ترجمہ کریں گے منسوب کیجیے السمال آتی آنے والے اسموں کو مررتاً ایک دفعہ ایک مرتبہ الاسمن ظاہر الاسمن ظاہر اسم ظاہر کی طرف و اخرا اور دوسری مرتبہ الہ ضمیرن ضمیر کی طرف کما ہوا موضعن جیسا کہ اسے وعدے کر دیا گیا ہے فی الثال مثال میں مثال سے بات واضح ہوگی مثال کیا ہے اب نا یہ جمع ہے ابن کی بیٹے اس کو ایک دفعہ اس میں ظاہر کی طرف منسوب کیا گیا ہے اب ناؤ محمد ان کہ کے محمد کے بیٹے اور اسی اسم کو دوسری دفعہ ضمیر کی طرف منسوب کیا گیا ہے اب کہہ کے کہ اس کے بیٹے اسماً جمع ہے اسمن کی اسما تولابی طلبہ کے نام اسماؤ ہم ان کے نام زما جمع ہے زمیل ان کی کلاس فیلو ہم جماعت زمہ حامدن حامد کے ہم جماعت زمہ کا تیرے تمہارے یا ترجمہ کریں گے آپ کے کلاس فیلو سفر نمبر چوہتر اسد کا جمع ہے صدیق کی دوست اسد کامدرس استاد کے دوست اسد ہو اس کے دوست تمرین رقم اور با مشق نمبر چار اکرا پڑھیے المثال مثال کو ثم پھر ہُو ول تبدیل کیجئے الجمل الآتی تھا آنے والے جملوں کو مثلا ہو اس کی طرح اس کی مانند مثال مثال مثال کیا ہے ا طالب ذہاب اللمت عامی متہم کہتے ہیں کھانا کھانے کی جگہ کو ریسٹورینٹ میس ڈائننگ ہال وغیرہ طالب علم کی طرف گیا میس کی طرف گیا ات کے ساتھ کیا آئے گا رحاب اللمت عام طلبا مت کی طرف گئے پڑھ چکے ہم جملہ اسمیا میں تو جو فیل ہوتا ہے وہ اسم کے مطابق ہوتا ہے لیکن جملہ فیلیا میں فیل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے خواہ اس کے بعد آنے والا اسم واحد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو مثلاً اسی جملہ کو جب جملہ فیلیا بنانا ہو تو پھر رحبو ات اللہ نہیں کہیں گے پھر کیا کہیں گے رحاب اللہ طلبہ گئے جملہ فیلیا میں فیل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے خا اس کا فائل جو اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے وہ واحد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے مبتدا ات مبتدا ہے مبتدا کے بعد آنے والا جملے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اس مبتدا کی خبر ات مبتدا ہے اور رحبو مت یہ خبر ہے کیونکہ جملے کا یہ حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاسٹل میں سو نہیں رہے پڑھ نہیں رہے بلکہ وہ کھانا کھانے کے لیے جا چکے ہیں راہب ات عامی اس حصے کو کیا کہیں گے جملے کے اس حصے کو ات کی خبر طالب جالا سلفسلی طالب علم کلاس میں بیٹھا ات کے ساتھ کیا آئے گا جالاسو فلفسلی المدر سارا من المدرس استاد کول سے نکلا المدرسونہ کے ساتھ کیا آئے گا خرجو من المدرساتی التاجر زہبہ الاسسو کی تاجر بازار کی طرف گیا التجارو کے ساتھ کیا آئے گا زہبو الاسسو کی اور زہبو باز طلبہ زہبو اس طرح لکھ دیتے ہیں زہبہ لکھ کے آخر میں پیش ڈال دی ایسے نہیں بلکہ زہبو یوں لکھیں گے اور باقی الفاظ بھی اسی طرح تمری جی کیا جی ہاں جی یہ بھی ضروری ہے لیکن کیوں ضروری ہے یہ جب تصویر و قرآن کا آخری سبق پڑھیں گے تو پھر وعدے کریں گے انشاءاللہ العزیز ابھی آپ صرف اتنی بار ذہن میں رکھیے اس کے بارے میں کہ یہ الف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو واو ہے وہ جمع کی ہے تمریل اور مشک نمبر پانچ ایک اور پڑھیے اور لکھیے ات فی فلفسلی طلبہ کلاس میں ہیں من ہا الادو یہ لڑکے کون ہیں کیا ہم اب ناؤ کا کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں لاجی نہیں ہم اب اخی وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں یعنی وہ میرے بھتیجے ہیں من ہا الا ان ناسو یہ لوگ کون ہیں ہم حجاج من ترکیا حجاج جمع ہے جن کی وہ حاجی ہیں من ترکیا ترکی سے یا محاورہ ترجمہ کریں گے وہ ترکی کے حاجی ہیں ہاؤلائی اور ہم میں وہی فرق ہے جو انگلش میں دیز اور دے میں ہے ہاؤلائی دیز اور ہم دے این تجارو تاجر کہاں ہیں راہب الاسوق وہ بازار کی طرف گئے ہیں السوق بازار مارکیٹ منہا الاجالو یہ آدمی کون ہیں ہم غیوفن وہ مہمان ہیں الفلاحون اللہ فل کسان کھیتوں میں ہیں وہ اب نا اور ان کے بیٹے اسکول میں ہیں یہ سعودیا کی بات ہے یہاں ہو تو کیا کہیں گے الفلاحون اللہ فل وابناؤہم وہ اب نہ کہاں سکول بلانے دیتے ہیں عینت اللہ جد ادو نئے طلبہ کہاں ہیں بعض ہم فلفسلی ان میں سے بعد کلاس میں ہیں و ہم اندل مدیری اور ان میں سے بعد پرنسپل کے پاس ہیں امامی امام جمع ہے امن کی امن چچا امام چچے امامی تو کبارن کی بارن میرے چچے بڑے تاجر ہیں ہاؤ لائے اقوتی یہ میرے بھائی ہیں اینا اب ناؤ کا یا علیو آپ کے بیٹے کہاں ہیں اے علی ہم فی دکانی وہ دکان میں ہیں ات اللہ کبارو فلم ابھی مل اب کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ کو کھیل کا میدان اسٹیڈیم ات اللہ کبارو بڑے طلبہ اسٹیڈیم میں ہیں فلفسلی اور چھوٹے طلبہ کلاس میں ہیں ہا الافت یت اخوتن یہ نوجوان لڑکے بھائی ہیں یعنی یہ اپس میں بھائی ہیں ابوہم ان کے ابو امام حادل المسجد اس مسجد کے امام ہیں ہا اجالو یہ آدمی فلاح کسان ہیں من کرتی میرے گاؤں سے یا اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے یہ آدمی میرے گاؤں کے کسان ہیں اینت اللہ اب نئے طلبہ کہاں ہیں اخاراجو آ خاراجو آ وہ نکل گئے ہیں اخاراجو کیا وہ نکل گئے ہیں نہ جی ہاں خاراجو وہ نکل گئے ہیں وہ ال مکتب اتیں اور وہ لائبریری کی طرف گئے ہیں احا لاطبا مسلمون اطباؤ جمع ہے تبیب ان کی احا لا ال کیا یہ ڈاکٹر مسلمون مسلمان ہیں نہ جی ہاں ہم مسلمون وہ مسلمان ہیں لی اب نا ان سغارن لی میرے اب نا ان سغارن چھوٹے بیٹے ہیں یا یوں بھی ترجمہ کر سکیں گے میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں بعض و ہنگ فل مدرسہ ان میں سے بعد پرائمری اسکول میں ہیں وعض و ہنگ فل مدرسہ تل متوسطی اور ان میں سے بعد مڈل اسکول میں ہیں تمرین رقم ستا مشق نمبر چھے اکتب لکھیے جم الکلیماتل آتی آنے والے الفاظ کی جمع کبیرن کی جمع کبارن بورڈ پہ آپ کے سامنے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ بارون مسلم کی جمع مسلم کئی دفعہ ہم پڑھ چکے راج کی جمع رجالن ابن کی جمع ابن بیٹے وائف ان کی جمع ون مہمان فتن نوجوان لڑکا اس کی جمع فتی نوجوان لڑکے حاجن کی جمع ہو جاجن اخن اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اخوتن انما المؤمنون اخوتن فغیرن کی جمع شغارن چھوٹے طویلن لمبا اس کی جمع قیوالن لمبے غنی جمع اغنی یا مالدار فقیرن کی جمع فکار او غریب الکلی مات تو نئے الفاظ الحقلو کھیت جمع اس کی استعمال ہوتی ہے حقول انناس لوگ الکریت بستی دیہات گاؤں العیف و مہمان اشیخ بوڑا یا جو رتبے میں بڑا ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بزرگ المت کھانا کھانے کی جگہ ریسٹورنٹ میس یا ہم نے کہا ڈائننگ ہال وغیرہ المد راسۃ پرائمری اسکول منہا الا الفتحت یا مر یمو جس طرح لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے بورڈ پر الفتحت نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں اور اس لفظ کی جمع استعمال ہوتی ہے الفتح تو لڑکیاں الفتح نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے الفت یاتو دونوں کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھیے بالکل اسی پیٹرن پر اسی طرح اختن بہن کو کہتے ہیں اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اخاواتن بہنیں اخن بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع کیا ہے اخوتن اخوتن بھائی فتعیتن اور اخوتن الفلام لگا دیں تو الفتیت اور الخوۃ یہ دونوں لفظ مدکر ہیں اور یہ الفتح اور اخواتن یا الخواتو الفلام لگا دے یہ دونوں لفظ معنس ہیں الفتح جو ہے بغیر علی کے فتن پڑا جائے گا بالکل ٹھیک منہا الا یا, یا مریم یہ لڑکیاں کون ہیں اے مریم ہن زمیلاتی زمیلات جمع ہے زمیلاۃ کی کلاس فیلو کو کہتے ہیں وہ میری ہم جماعت ہیں وہ میری کلاس فیلوز ہیں اخواتن ہن کیا وہ بہنے ہیں نعم جی ہاں ہن اخواتن وہ بہنے ہیں یعنی وہ آپس میں بہنے ہیں من ابو ان کے ابو کون ہیں ابو ہن شیخ بلالن ان کے ابو شیخ بلال ہیں ام ہن ان کی والدہ میری پروفیسر ہیں ائینا بھائی تو ہننا ان کا گھر کہاں ہے بہ تو ہننا قریب راتی ان کا گھر سکول سے قریب ہے اردو زبان کی پریپوزیشن میں کیا کہیں گے ان کا گھر سکول کے قریب ہے تمرین و مشقیں تمرین کی جمع تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک ہاؤ تبدیل کیجیے المبت مبتدا کو جمال آتی آنے والے جملوں میں سے ال آنے والے جملوں میں پھر سنیے ہو ول تبدیل کیجیے المبتدا متدا کو فل جما لتی آنے والے جملوں میں الہ جم جمع کی طرف یا ترجمہ کریں گے جمع میں تبدیل کیجئے کما ہوا موضاء جیسا کہ اسے وعدے کر دیا گیا ہے فل مثال مثال میں مثال مثال حاضی ہی تن یہ لڑکی ہے ہا ا بنا یہ لڑکیاں ہیں حاضی ہی طالبہ تن یہ طالبہ ہے آگے کیا آئے گا ہا او طالباتن یہ طالبات ہیں ہاض ہی مدرستن جمع اس کی ہا ا مدرساتن لیڈی ٹیچر ہاد ہی طبی یہ لیڈی ڈاکٹر ہے ہا ابی بات ہار مسلمتن ہا ا مسلمات ہار ہی زوجاتن یہ بیوی ہے ہا ا زوجاتن یہ بیویاں ہیں سعودیا کی بات ہو رہی ہے ہاض ہی اختن یہ بہن ہے ہا اخواتن یہ بہنیں ہیں ہاضی فتح تن ہا اِ فتح ہی, ہی یہ نئی ہے یوں کمر ہا او جدو دن ہی یہ بڑی ہے ہا ا یہ بڑی ہیں ہاد ہی یہ چھوٹی ہے ہا صغارن یہ چھوٹی ہیں ہاد ہی طویلطن یہ لمبی ہے ہا اولا یہ لمبی ہیں طویلۃن کی جمع طیوال طویلاتن بھی آتی ہے اور طیوالن بھی تمرین رقم اطنان مشق نمبر دو اکرا وقتب پڑھیے اور لکھیے نمبر ایک ہا اولا اخوتی و ہا الا اخواتی کل ہم نے بورڈ پہ لکھ کے بتایا تھا کہ اخوتن اور اخواتن میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے اخوتن جمع ہے اخن کی بھائی اور اخواتن جمع ہے اختن کی بہنیں ہا اخوتی یہ میرے بھائی ہیں و ہا الا اور یہ میری بہنیں ہیں منہا اولا الفتح یا تو جمع ہے الفتاحت کی الفتحت گولتا کے ساتھ الفتح یا تو لمبیتا کے ساتھ نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں الفتحت من ہا الا یہ لڑکیاں کون ہیں ہا ا لائی بناۃ یہ لیڈی ٹیچر کی بیٹیاں ہیں المدرسہ مدرسہ ٹیچر فیمل ہا ہا بناۃ المدرس یہ مدرسہ کی بیٹیاں ہیں ہا الفتیات یاتو یہ نوجوان لڑکیاں میری کلاس فیلوز ہیں میری ہم جماعت ہیں ابو ہنا طبیبن ان کے ابو ڈاکٹر ہیں وہ امو ہنّا اور ان کی امی ٹیچر ہیں این طالبات الجدد نئی طالبات کہاں ہیں رہبنا ال المکتبتی وہ لائبریری کی طرف گئی ہیں ائنا بنا کی یا امتی اگر یا امی ہوتا ہے میرے چچا پھر ہم کہتے اینا بناتو کا لیکن یہ یا امتی ہے امتی پھوپھی اے میری پھوپھی اب کیا کہیں گے ائینہ بنا کی آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں ہونا فل متبخی وہ کچن میں ہیں احاذات مسلمات ممرزات جمع ہے ممرزن کی ممرزن کہتے ہیں مریضوں کا دیکھ بھال کرنے والی یعنی نرس کو کیا یہ نرسیں مسلمان ہیں نام جی ہاں آگے نمبر آٹھ ہا او یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں مدر رسونا ان کے شوہر اساتذہ ہیں من ہاض ہل مر اس کو مختصر کر کے مخفف کر کے شاٹ کر کے المر بھی پڑھا جاتا ہے اس کو من ہاض ہل بھی کہہ سکتے ہیں اور مختصر کر کے جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے المر کی بجائے المر بھی کہا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے من ہاد ہل یہ عورت کون ہے زوجت الطبیب جدید ہیا وہ شی کے معنی میں زو بیوی الطبیب الجدید جدید نیا ڈاکٹر وہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے آ کیا بنا کا تمہاری بیٹیاں کیا آپ کی بیٹیاں فل مدراسات ویاتی سیکنڈری اسکول جسے ہم ہائی اسکول کہتے ہیں کیا آپ کی بیٹیاں ہائی اسکول میں ہیں اے اسامہ بعض و ہن فل مدراسات ان میں سے کچھ ہائی اسکول میں ہیں وعضو ہن فل المتوسطتی اور ان میں سے بعض اور ان میں سے کچھ مڈل اسکول میں ہیں آگے گفتگو ہو رہی ہے لیلا سے لیلا ظاہر ہے کسی خاتون کا نام چنانچے اللہ کا کی بجائے کیا کہیں گے اللہ کی اللہ کی بنا یا لیلا اے لیلہ کیا آپ کی بیٹیاں ہیں نام جی ہاں لی بناتن کار میری بڑی بیٹیاں ہیں یعنی بڑی عمر کی واہ تو بات اور وہ یونیورسٹی کی طالبات ہیں من ہا این سا تلو ہا ا جمع ہے یہاں ہاو ہی کی ان سا جمع ہے المرا اتو کی اتوالو یہاں پہ جمع ہے کی یہ لمبی عورتیں کون ہیں ہن طبی من امریکہ وہ امریکہ سے یا اردو زبان کے اسلوب میں کہیں گے وہ امریکہ کی لیڈی ڈاکٹر ہیں اب خرجنا خرج نہ من المستفا ڈاکٹر خرجنا نکل گئی ہیں من المستفا ہسپتال سے یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر ہسپتال سے نکلی تمرین رقم فلاسا مشق نمبر تین اور آپ پڑھئے المسالا مثال کو ثم پھر حول تبدیل کیجئے کنورٹ کرنا الجمل الآتی یاتا آنے والے جملوں کو مثلہ ہو اس کی طرح مثال زینب خرجت من الفصلی زینب کلاس سے نکلی زینب ابو و عام تمر یم جمع دو سے زائد اس کے ساتھ کیا استعمال ہوگا خرجنا من الفصلی زینب اور آمینا اور مریم کلاس سے نکلی اسی کو اگر جملہ فیلیا بنانا ہو تو پھر خرجنا زینب و و تو نہیں کہیں گے پھر فیل واحد لے کر آئیں گے واحد جملہ فیلیا میں فیل واحد استعمال ہوتا ہے مذکر کے ساتھ مذکر اور مونس کے ساتھ مانس چنانچہ کیا کہیں گے خرجت زینب و آمین تو و مریم خرجت زینب و آمینت و مریم المدرسۃ لیڈی ٹیچر کلاس کی طرف گئی اگر کہنا ہو ٹیچر کلاس کی طرف گئی جمع پھر المدر کی جگہ پہ کیا آ جائے گا المدرۃو الفیتا کے ساتھ گولتا ختم کر دیں گے اس کی جگہ پہ الف اور لمبی تا لے آئیں گے المدرسات رساتو نل الفصل طالبۃ الجدید نئی طالبہ یو کمر جالا ست فصلی بیٹھی کلاس میں کہنا ہو نئی طالبات کلاس میں بیٹھی تو اطالبات کی جمع اطالبات جس سے لکھا ہوا الطالبات تو کی جمع الجدید بھی آ سکتا ہے جمع سالم اور الجدو بھی الجد الطالبات بات جلسنا فلفس لی بنت محمد بن الى مدرسہ تھی محمد کی بیٹی اسکول کی طرف گئی کہنا ہو محمد کی بیٹیاں محمد جو یہاں کسی عام آدمی کا نام ہے کیا کہیں گے پھر بنتو کی جگہ پہ بنا تو محمد اور زہاب کی جگہ پہ کیا آ جائے گا یہ لکھا ہوا بنا تحمد نہ رقم اور با نمبر چار اشر اشارہ التالیت نیچے آنے والے اسموں کی طرف بسم اشارہ تن ليبى نزديك کے ليے قریب کے لئے استعمال ہونے والے اسم اشارہ کے ساتھ حاضہ یہ مذکر کے ليے حاضى یہ معنس حاضا استعمال ہوتا ہے واحد یعنی ایک مذکر کے لئے ليے ہی استعمال ہوتا ہے واحد یعنی ایک معنس کے لئے اور ہا اع جمع مذکر کے لئے بھی اور جمع مونس کے لئے بھی کہنا ہو یہ آدمی ہیں تب بھی ہی کیا کہیں گے ہا اولائی رجالن کہنا ہو یہ عورتیں ہیں تب بھی ہی کیا کہیں گے ہا اث آگے مشق ہے کہنا ہو یہ میرا بھائی ہے تو کیا کہیں گے کہ اخی یہ میری بہن ہے ہاضی ہی اختی یہ آدمی ہیں ہا الا آدمی ہیں رجول کی جمع رجال جمع مذکر کے لیے ہا رجال اور یہ اساتذہ ہیں ہا مدرسون جمع خا مکسر ہو خا سالم ہو مذکر کی جمع کے لیے کیا آتا ہے ہا رجال جمع مکسر ہے اور مدرسون جمع سالم ہے دونوں کے لیے ہا اسی طرح جمع مذکر کے لیے بھی ہا اور جمع مونس کے لیے بھی ہا اولائی. کہنا ہو یہ طالبات ہیں تو کیا کہیں گے ہا طالبات یہ میری والدہ ہیں ہاوی ہی امی یہ میرے والد ہیں ہاضا ابی یہ طالبہ ہے ہاضی ہی تن یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں ہا ا لائی یہ تاجر ہیں تاجر ان کی جمع تجارن کیا کہیں گے تجارن تمرین رقم خمساہ مشق نمبر پانچ واہ رکھیے فل اماکن الخالی خالی جگہوں میں اماکن جمع ہے مکان کی مکان جگہ اماکن اس کی جمع من الجمل الآتی آتی آنے والے جملوں میں سے آنے والے جملوں میں سے خالی جگہوں میں رکھیے زمیرن مناسب کوئی مناسب ضمیر چار ضمیریں دی ہوئی ہیں ان زمیروں میں سے کوئی ضمیر استعمال کرنی ہے خالی جگہ میں ہوا ہی کے معنی میں یعنی وہ مدکر ہی یا شی کے معنی میں وہ ایک معنس ہم وہ جمع دے میل کے معنی میں وہ وس دے فی میل کے معنی میں من ہادر رجولو یہ آدمی کون ہے کہنا ہو وہ ٹیچر ہے تو کیا کہیں گے طالبات و طالبات کہاں ہیں کہنا ہو وہ کلاس میں ہیں تو کیا کہیں گے من منہا الفتی الفتو جمع ہے الفتح کی الفتح کہتے ہیں نوجوان لڑکے کو الفتی سے پہلے ال جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو باقی کیا رہے گا فتی صحاب کہف نوجوان لڑکے والے تھے تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے فت یتن بربہم چند نوجوان لڑکے تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے منہا لتو یہ لڑکے کون ہیں کہنا ہو وہ استاد کے بیٹے ہیں تو کیا کہیں گے ہم اب نا مدرسی طالبۃ الجدید نئی طالبہ کہاں ہیں کہاں ہے وہ لائبریری میں ہیں وہ لائبری میں ہے فل مختب من ہا ان ناس یہ لوگ کون ہیں کہنا ہو وہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے حاجی ہیں تو کیا کہیں گے ہم کہ ڈاکٹرس کہاں ہیں آگے کیا کہیں گے ہننا، ہننا فی مستشفل ولادتی گائنی ہاسپٹل میں مستشفل ولادتی اصل میں مزاح مضافر ہے ولادت کے ہسپتال میں اس لیے المستفا سے پہلے علی فلام نہیں آئے گا کیا کہیں گے ہن فل کی بجائے ہن فی مستفل ولادتی من ہادل والد اللہ خراجا ممبئیتی کا من کون ہاضل والد یہ لڑکا اللہ جو خراجا نکلا ہے مم بےتی کا آپ کے گھر سے یہ لڑکا کون ہے جو آپ کے گھر سے نکلا ہے کہنا ہو وہ میرے بھائی کا بیٹا یعنی وہ میرا بھتیجا ہے تو کیا کہیں گے ہوا وا بنو اخی ہوو ابنو کی بجائے ملا کے پڑیں گے ہوا وا بنو اخی من اینا ہا او یہ مہمان کہاں سے ہیں هم من ریاضی وہ ریاض سے ہیں من اینا ہا الممرضات ممرضات جما ہے ممر کی مریضوں کا دیکھ بھال کرنے والی یعنی نرسیں من عین ہا الامر تو یہ نرسیں کہاں سے ہیں کہنا ہو وہ فلپائن سے ہیں تو کیا کہیں گے هن من هن من وہ کی ہیں من ہاد یہ لڑکی کون ہے کہنا ہو وہ لیڈی ٹیچر کی بیٹی ہے تو کیا کہیں بن تل مدر سیتی بن تل مدر سیتی تمرین رقم ستہ مشق نمبر چھ ہاتی جمع السما ترجمہ آخیر سے آنے والے اسموں کی جمع لائیے آنے والے اسموں کی جمع پیش کیجیے اختن اس کی جمع اخواتن لکھا ہوا بورڈ پہ اختن کی جمع اخواتن بنتن کی جمع بناتن بنات باقی زبر کے ساتھ مسلم کی مسلماتن اس کی بھی الف و لمبی تا کے ساتھ طبی طبیباتن تبی الف تا کے ساتھ طبیبن ہاں تبیبۃ کی جمع طبیباتن اور طبیبن کی جمع اتبا جس جمع کے آخر میں الف اور حمزہ ہو اس جمع کے آخر میں تنوین یعنی ڈبل حرکت نہیں آتی سنگل حرکت استعمال ہوتی ہے چنانچہ اطبا نہیں کہیں گے اتبا اسی طرح اغنیاؤ یا او را زوجن اس کی جمع ازواجن جن کی جمع زوجاتن علی کے ساتھ فتح نوجوان لڑکی جمع فتحتن لکھا ہوا ہمارے سامنے فتحت آگے ہے کبیرتن کبیرتن کی جمع کبیرات بھی استعمال ہوتی ہے اور کبار بھی یہ لکھا ہوا کبار یہ مرکب بن گیا اخواتن کبار بڑی بہنیں آگے ہے طویلتن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے طویل اور مونس کے لیے طویلتن طویلتن کی جمع طویلات بھی آتی ہے اور طوالن بھی یہ لکھا ہوا طوالن اور مرکب بن گیا بنا تنوال لمبی لڑکیاں جدید اس کی جمع جدیداتن بھی آتی ہے اور جدودن بھی اور جدودن کا لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور معنس کے لیے بھی چنانچہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عقیب با نئے ڈاکٹر آگے ہے اخن اس کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں اخن اخوتن بھی اور اخوان بھی اخوتن اخوان انما المؤمنون اخوتن اور اخوان الشیاطین یہ بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں کبیرن اس کی جمع کبیر بھی آتی ہے اور کبار بھی ابھی ہم نے کہا کبار مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور منس کے لیے بھی فتحت ان بڑی لڑکیاں آگے ہے جدید ان جدید ان کی جمع جدیدونا بھی آتی ہے اور جدن بھی جدن مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مونس کے لیے بھی اسما الاشارہ للقریب قریب کے لیے نزدیک کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ ہاد طالبن مونس کے لیے ہاد ہی طالب جمع کے لیے ہا جمع خا مذکر ہو خا منس ہو دونوں کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے ہا الابن اور ہا الا طالباتن الکلیمات الجدید نئے الفاظ جمع اس کی ازواجن المر اس کی جمع نسا ان المر اتو بل ال، کا معنی ہوتا ہے بغیر ال, ال کے بغیر المر کو کیا پڑھیں گے ام اور ال کو ہٹا دیا جائے تو مر کی بجائے کیا کہتے ہیں ام اور نزدیک ہا اقوتی و اولا کا اسد کا میں اخوت ان جمع ہے اخن کی ہا اخوتی یہ میرے بھائی ہیں وی کا اسد کا میں اسد کا ان جمع ہے صدیقن کی اور وہ میرے دوست ہیں ہا جس طرح ہم پڑھ چکے دیس کے معنی میں اور اولا کا دوست کے معنی میں من الاک الرجال توالو الائکا جمع ہے زالکا کی الرجال جمع ہے الرجل کی اور اتالو جمع ہے اتویلو کی ترجمہ ہوگا اشارہ کر کے وہ لمبے آدمی کون ہیں ہم من امریکہ وہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے یا ترجمہ کریں گے وہ امریکہ کے ڈاکٹرز ہیں من اولا اکنسا اولاکا یہاں جمع ہے تلکا کی ریکا کی جمع بھی اولا اور تلکا کی جمع بھی الائکا پڑھ چکے ہم الائ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی اور معنس کے لیے بھی کہنا ہو وہ آدمی ہیں تب بھی کیا کہیں گے اولا کا رجالن کہنا ہو وہ عورتیں ہیں تب بھی کیا کہیں گے اولا کا نسا من الاکن نسا وہ عورتیں کون ہیں ہننا اما ہاتھو طالباتی ہننا جمع ہے ہی کی ہاتھو جمع ہے امن کی اور الطالبات جمع ہے اطالباتو کی وہ طالبات کی مائیں ہیں بچوں کو چھوڑنے اسکول آئی ہیں آبا الطلاب ادل مدیر ابا جمع ہے ابن کی آبا الطلاب طلبہ کے باپ اندل مدیر پرنسپل کے پاس ہیں اَاُولَائِكَ النِّسَاءُ کیا وہ عورتیں خالات کی خالات جمع ہے خالت کی خالات کی یا مریم کیا وہ عورتیں آپ کی خالائیں ہیں اے مریم لا جی نہیں هُنَّ اَمَّاتِ وہ میری بھوپیاں ہیں هَا أُولَائِ اَطِبَاءُ یہ ڈاکٹرز ہیں و اولاقا مہندی سونا اور وہ انجینئرز ہیں ہا الا فقار او یہ آدمی غریب ہیں ولاقا اغن یا او اور وہ مالدار ہیں الاعق اللہ ذافن پڑھ چکے ہم صغیرن کی جمع سے غار کی کبار طویل کی توالم تو بتائیے ضعیفن کی کیا ہوگی آفن،, آفن وہ طلبہ کمزور ہیں من او الرجال کر وہ آدمی کون ہیں جو بڑی گردن اکڑائے سینہ تانے کھڑے ہیں تم وہ وزیرن وزیر کی جمع وہ وزرا ہے تماری نو مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک ہاؤ ول تبدیل کیجئے المبتدا مبتدا کو فی کلن ہر ایک میں من الجمل العتی آنے والے جملوں میں سے الجم ان جمع کی تر یا معنی کریں گے جمع میں مثال سے بات واضح ہوگی مثال کیا ہے رال کر راجولو مدرسن وہ آدمی استاد ہے اشارہ کر کے وہ آدمی ٹیچر ہے اور اگر آٹھ دس آدمی کھڑے ہوں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو وہ آدمی اساتذہ ہیں پھر کیا کہیں گے الاکر رجالمدر رسون وہ آدمی اساتذہ ہیں من منظال فتح وہ نوجوان لڑکا کون ہے اور اگر کہنا ہو وہ نوجوان لڑکے کون ہیں پھر کیا کہیں گے من الائکا یہ لکھا ہوا من اولائک الفتیتو من اولائک الفتیتو فتو کی جمع ہے اولا اور الفتاح کی جمع استعمال ہوتی ہے الفتیتو من اولائک الفتیتو من این ذالک المدرس وہ استاد کہاں سے ہے کہاں سے تعلق رکھتا ہے کہنا ہو وہ اساتذہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پھر کیا کہیں گے لکھا ہوا آپ کے سامنے من عینا اولائک اکل مدر من عینا اولا اکل مدر رسونا فتح تو وہ لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے کہنا ہو جمع میں وہ لڑکیاں ڈاکٹروں کی بیٹیاں ہیں پھر کیا کہیں کہگے تلکا کی جمع اولائک الفتاطو کی جمع الفتحت بند کی جمع بنات اتبیب کی جمع الاطباء کیا کہیں گے اولائک الفت بنات بناۃ زیر آ جائے گی مضاف الے ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کی بیٹیاں ہاد طالب من ان من فرنسا یہ طالب علم انگلینڈ سے ہے اور وہ فرانس سے ہے یہ طالب علم انگلینڈ سے بلونگ کرتا ہے اور وہ فرانس سے جمع میں کیا کہیں گے یہ طلبا انگلینڈ کے ہیں انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں ہا الا ابو ہا الا او تو استعمال ہو نہیں سکتا ورنہ ہم ہا الا ات او اللہ دیتے اس لیے کہ یہ اسم مبنی ہے اسی حالت پہ رہتا ہے ہا ات من انکل اولا اک من فور اذالک و مسلمن اشارہ کر کے کیا وہ انجینئر مسلمان ہے کہنا ہو کیا وہ انجینئر مسلمان ہیں پھر کیا کہیں گے ذالک کی جمع الائک المندس کی جمع الموہند سونا اور مسلم کی جگہ آ جائے گا مسلمون الاقل مندہ مسلم اکل مہند مسلمونہ مسلم حاضل مرتم و اور یہ عورت نرس ہے و تل کا اور وہ لیڈی ڈاکٹر ہے کہنا ہو یہ عورتیں نرسے ہیں اور وہ لری ڈاکٹرز ہیں پھر کیا کہیں گے ہاض ہی کی جمع ہا الا کی جمع النساء سا کی جمع مرزات پھر آگے تل کا کی جمع الا طبی با کی جمع طبی با النساء ہا و من الولد طویلو یہ لمبا لڑکا کون ہے اور اگر کہنا ہو یہ لمبے لڑکے کون ہیں پھر کیا کہیں گے من ہادا کی جگہ پہ ہا اولا کی جمع ہا الولد کی جمع ال اولادو ا کی جمع ا ملا کے پڑھیں گے من ہا اولادو توالو تِلْكَ الفتحت الصَّغِيرَةُ اقت حامدن وہ چھوٹی لڑکی حامد کی بہن ہے کہنا ہو وہ چھوٹی لڑکیاں حامد کی بہنیں ہیں پھر کیا کہیں گے تلکا کی جگہ پہ آ جائے گا الائقا الفتاحت و جگہ پہ الفتحات الائقا زالقہ کی بھی جمع ہے اور تلکا کی بھی یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی اصغیرت کی جمع اسخ کی جمع اخوات الاق الفتحت السغور و اخوات حامد وہ چھوٹی لڑکیاں حامد کی بہنیں ہیں تل کل مرت ام طالباتی وہ عورت طالبہ کی ماں ہے وہ عورتیں طالبات کی مائیں ہیں الاقل نسا ام ہات و اولائک النساء امہات الطالبات ذالک الرجل تاجر کبیر من المملکة العربیت السعودیہ وہ آدمی بڑا تاجر ہے سعودی عرب کا کنگڈوم آف سعودی عربیہ المملکة العربیت السعودیہ لیکن من کی وجہ سے کیا پڑھیں گے من المملکة العربیت السعودیہ وہ آدمی بڑے تاجر ہیں کی جمع الا لکھا ہوا ہمارے سامنے اراجلو کی جمع الرجال تاجر کی جمع تجار کبیرن کی جمع کبار الرجال تجارن کبار من الملکا تل تمرین رقم اطنان مشق نمبر دو اشر اشارہ کیجیے اسمائل آتی آنے والے اسموں کی طرف بسم اشارہ تلب دور کے لیے استعمال ہونے والے اسم اشارہ کے ساتھ رعلی کا تل کا استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے وہ معنس کے لیے اور الائکا وہ سب مذکر معنس دونوں کے لیے نمبر ایک کہنا ہو وہ طالب علم ہے تو کیا کہیں گے کہ طالبن کہنا ہو وہ تاجر ہیں تو کہیں گے کا تجارن. کہنا ہو وہ لیڈی ٹیچرز ہیں کہ مدرساتن وہ نئی ڈاکٹر ہے تل کا طبیبۃن اما ہاتو طالباتی طالبات کی مائیں کہنا ہو اشارہ کر کے وہ طالبات کی مائیں ہیں تو کیا کہیں گے الا اما ہاتھ طالباتی آبا طلبہ کے باب یہاں کیا استعمال ہوگا الا آبا طلع پڑھ چکے ابھی ہم الا استعمال ہوتا ہے مذکر معانس دونوں کے لیے فلاحن کسان کہنا ہو وہ کسان ہے تو کہیں گے رلی کا ام محمدن محمد کی امی کہیں گے کا ام محمدین کہنا ہو وہ میرا دوست ہے تو کہیں گے رالی صدیقی وہ میری بہنیں ہیں اولائک اخواتی اخوتی میرے بھائی اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوگا اخوتی وہ میرے بھائی ہیں اخوات بہنے اور اخواطن بھائی تمرین رقم سلاثہ مشق نمبر تین ہاتی جمع الکلمات الاتیتی آنے والے الفاظ کی جمع لائیے پیش کیجیے نیچے جو الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی جمع بورڈ پہ لکھی ہوئی امن ام کی جمع امہاتات اب کی جمع آبا امراۃ کی جمع جس طرح لکھا ہوا امت ان کی جمع اماتن ام پھپیاں پڑھ چکے ہم جس طرح سہیل کی جمع سگارن طویلن کی جمع استعمال ہوتی ہے تیوالن اسی طرح ضعیف ان کی جمع وزیرن کی و اسمن کی جمع اسماً ان تمرین رقم اور بہ نمبر چار اکرا وقت تو پڑھیے اور لکھیے اصد جمع ہے صدیق ان کی دوست اگن یا او جمع ہے غنی ان کی مالدار اقو یا او جمع ہے کبھی ان کی طاقتور اقبا او جمع ہے طبیب ان کی ڈاکٹر پکارا او جمع ہے فقیر ان کی غریب زما او جمع ہے زمیل ان کی کلاس فیلو اوزارا او جمع ہے وزیر ان کی اور اولما عالم ان کی اسما الاشارہ للبعید دور کے لیے استعمال ہونے والے اسماء اشارہ المفرد الجمع المفرد سے مراد یہاں ہے واحد سنگولر الجم جمع واحد مذکر کے لیے ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ زالقا واحد مانس ایک معانس کے لیے استعمال ہوتا ہے تل کا کا طالبن تل کا طالبتن مذکر کی جمع بھی اور معانس کی جمع بھی اس میں اشارہ میں استعمال ہوتی ہے اولائک اولائک کا تل لابن اسی طرح الائقا طالبات واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل ماضی رہ اور جمع مذکر کے لیے جمع مذکر سے کیا مراد دو سے زائد مرد جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے راہبو محمد محمد ان و حامدن و علیبو واحد معنس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے راہابت مر یم و اور جمع مؤنث یعنی دو سے زائد عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل ماضی ذہابنا مر یم و امین تو و فاطمت و ظاہب نا الکلیمات نئے الفاظ ضعیفن اور ضعیفۃن دونوں کی جمع استعمال ہوتی ہے زی کمزور امن ام کی جمع امہاتن ہاتن کی جمع اک اب ان کی جمع آ ان کی اولا جس جمع کے آخر میں الف اور حمزہ ہو وہ جمع عمومن سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے ایک پیش کے ساتھ اس کی مثالیں گزر چکی صفح نمبر 83 پہ بھی اور 84 پہ بھی اسد اغنیاؤ اُگن یا او یا او او وغیرہ آ یہ استثناء ہے تو دعوانا الحمدللہ رب العالمین